تم کا نتما فصو پھر وہ ایک لو تھڑا تھا تو اللہ نے اسے پیدا کیا پھر اسے درست بنایا